صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی آپ تشریف فرما تھے اور اس نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و فنا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دور شریف پڑھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی حمد و فنا اور درو شریف پڑھنے کو سنا تو اس سے ارشاد فرمایا دعا مانگ تمہاری دعا قبول کی جائے گی اور سوال کر تمہیں عطا کیا جائے گا سب علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکاری دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم کے مبارک اور صاف کا تذکرہ جاری تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے آپ کے اوثاف مبارکہ کتنے عظیم تھے ان کا بیان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کے انہی اوصاف و کمالات میں سے اور انہی اخلاق حسنا میں سے ایک بہت ہی عظیم خلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحاوت اور آپ کا جود و کرم ہے صحاوت جو کرم یہ مختلف الفاظ ہیں جن کے معانی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے لیکن مجموعی طور پر خلاصہ ان کا یہی بنتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا مجھے نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کیفیت محسوس نہ ہو تو یہ جو قلبی شرح و صبر کے ساتھ خرچ کرنا ہے اسے جود بھی کہتے ہیں کرم بھی کہتے ہیں سخاوت بھی کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاوت کے تو کیا کہنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تھے ہی کریم جواد سخی عطا فرمانے والے رزق الہی کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے تھے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی اللہ علیہ وسلم شیئن وقال اللہ فرمایا ایسا کبھی نہ ہوا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور نے اس کے جواب کے اندر نہ فرمایا کہ نہیں نہیں دے سکتا نہیں ہے پھر آ جانا پھر دے دوں گا ایسا کبھی نہ ہوا جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا اسی کے اوپر ایک شاعر نے لکھا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا جب کہا جاتا نا اشہد اللہ اللہ تو وہاں پر لا کہا جاتا ہے تو میرے محبوب نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا اور اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا تو ان کی لا بھی نام ہوتی یعنی ان کا نہ کہنا بھی ہاں کے اندر ہوتا لیکن وہاں اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی نفی کرنا مقصود ہے تو وہاں پر لا نہیں کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت علی رحمان نے اسی کو بیان فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ سے مانگنے والا کبھی منع کا لفظ سنتا ہی نہیں کبھی نا کا لفظ سنتا ہی نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سعیدنا عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے اسی شان جود و کرم کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجواد الناس بالخیر وکانا اجواد ما یکون فی شہر رمضان حین یلقاه جبرائیل بالوحی ویدارسه القرآن فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجواد بالخیر من الریح المرسلہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخید ہیں بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے اور ماہ رمضان المبارک میں جو مہینہ کے چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و کرم تو سب سے نرالی ہوا کرتی تھی جب جبرائیل امین علیہ سلاۃ وسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت کا دور کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا آلم کیا تھا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا جیسے تیز آندھی چل رہی ہے تیز ہوا چل رہی ہے جس طرح ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا اس قدر تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا تھا ہوا کسی کو محروم نہیں چھوڑتی ہر شخص تک پہنچتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کا جود و کرم بھی کسی کو محروم نہیں چھوڑتا تھا بلکہ ہر شخص تک پہنچا کرتا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا آپ سے کچھ مانگا طلب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتنی بکریاں فرمائی, اتنی بکریاں بکریاں عطا عطا فرمائیں فرمائیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا پورا علاقہ ان بکریوں سے بھر گیا ایک پوری وادی کے برابر سرکار سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکریاں عطا فرمائیں جب وہ شخص اپنے وطن واپس لوٹا تو جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا اصلی من لوگو اسلام قبول کر لو سمد اطا ملا یقل فاقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہوتا آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ اتنا دینے کے بعد میرے پاس بھی کچھ بچے گا یا نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کے برابر بکریاں مجھے عطا کر دی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی کہ مانگنے والے کی مانگ سے سے اس کے سوار سے کتنے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا اس لیے کہ آپ جواد ہیں کریم ہیں سخی ہیں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کو اسی شان جو مشکل کشائی کو اسی شان حاجت روائی کو حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی جب پہلی وحی نازل ہوئی سرکاری روحان صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر واپس تشریف لائے تو بدن اطحر پر ایک کیفیت تاریخ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا ان کی طرف سے جو جواب تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب تھا وہ تھا کہ اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا یا آپ کے اوپر کسی غلط چیز کی توجہ ہو گئی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کا تحمل الکلہ آپ تو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور آپ کو ناداروں کو عطا کرنے والے ہیں جب آپ لوگوں کو عطا کرنے والے اور آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں معلوم ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق جو عطا فرمانے کے بارے میں ہیں یہ شروع سے سے چلتے آ رہے تھے کہ ابھی تو ہے ابھی تو تو وحی ہے ہے اعلان نبوت کا آغاز ہے اس سے پہلے کا آغاز اس پہلے جو زمانہ اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اس وقت بھی جود و بخشش کا تھا اس وقت بھی کرم کا تھا اس وقت بھی عطا کرنے کا تھا اسی طرح ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بادل سخاوت کی صورت میں کیسے برسے فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونا اور چاندی حاضر ہوا یعنی سونا اور چاندی کے ڈھیر آپ کی بارگاہ میں پڑے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر میں نے اپنا بھی فدیا دیا اپنے بتیجے کا بھی فدیا دیا تو اب میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجیے سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس اپنی چادر بچھا دو اور جتنا سونا اور چاندی لے جا سکتے ہو لے جاؤ جتنا سونا اور چاندی لے جا سکتے ہو لے جاؤ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی چادر بچائی اس پہ سونا اور چاندی کو ڈالنا شروع کر دیا رکھنا شروع کر دیا جب اس کا پورا ایک ڈھیر بنا کر گٹڑی بنا کر اس کو اٹھانا چاہا وہ اتنا بھاری تھا وہ گٹھڑی اتنی بھاری تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں اس کو سکے سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, صلی اللہ سی آبی مدد کروا دے یعنی آپ میری مدد کروا دے اور کسی اور سے فرما دے فرمایا نہیں جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لے کر جاؤ یہاں پر دینے کے اندر بخل نہیں ہے دینے سے منع نہیں کیا جا رہا بلکہ جتنی حاجت اور جتنی طاقت ہے اتنا لے جانے کا کہا جا رہا ہے چراچے حضرت باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے سونا اور چاندی کو مزید کم کیا پھر اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کی پھر نہ اٹھایا گیا پھر تھوڑا سا کچھ اور کم کیا اور اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ اس سونے اور چاندی کی گٹری کو اٹھا کر لے گئے اور سرکاری دعان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے یہاں پر اگر دودو کرم کے اس واقعہ کو دیکھیں یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا اور اسے اپنے گھر لے جانے کی بجائے یا اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے اسے اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرنے کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا کر لے جاؤ یہ اس طرح کی کھلی عطا اس طرح کی کھلی صحاوت وہی کر سکتا ہے جس کا دل کھلا ہوا جس کے دل کے اندر صفت و کرم ہیں جو بخش کرنے میں عطا کرنے میں ڈرتا نہیں جسے کسی کمی کا اندیشہ نہیں جس کے دل میں مال کی ایک ذرہ برابر محمد نہیں جس کے لیے اس کے اللہ عز و جل کا کرم اور اس کی رحمت ہی سب کچھ ہے مانے دنیا جس کی نظر میں کچھ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جتنا حضرت عباس اٹھا سکتے تھے انہیں اٹھانے کی اجازت اتا ایک اور اسی طرح کا بڑا ہی پیارا واقعہ دفعہ بارگاہ گاہ رسانت صلی اللہ علیہ وسلم میں نوے ہزار درہم پیش کیے گئے نوے ہزار چاندی کے سکے پیش کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹائی کے اوپر رکھ دو رکھ دیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوے ہزار چاندی کے سکے تقسیم کرنا شروع کی یہ آیا اس کو عطا کر دیا وہ آیا اس کو عطا کر دیا تیسرا آیا اسے عطا کر دیا کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ اسی ایک نشست میں اسی ایک مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام درہم چاندی کے سکے تقسیم فرما دیے ایک درہم بھی باقی نہ رہا ایک درہم بھی باقی نہ رہا اب جب سارے تقسیم ہو گئے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے بھی عطا فرما دے اب درہم کوئی نہیں جتنے آئے ایک درہم اپنی ذات کے لیے گھر والوں کے لیے نہ رکھا سارے عطا فرما دیے سرکاری روالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع نہیں فرمایا اسے بھی نہ نہیں فرمایا کیونکہ جب میں تقسیم کر رہا تھا تب تو تم آئے نہیں اب میرے پاس موجود نہیں اور اب تم لینے کے لیے آگے نہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ جو جو چیز تمہاری ضرورت ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پر اس سے لے لو تم چیز لے کر چلے جاؤ جب میرے پاس کچھ آئے گا قرض کے طور پہ ادا کر دوں گا اسے بھی محروم نہ چھوڑا بلکہ اسے بھی عطا فرما دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ عطا کر دیا اور اس کے بعد قرض لے کر بھی عطا کر رہے ہیں سرکار صلی سلیہ کی محبت کے اندر ہی سرکار سے عرض کرنے لگے ماں کل مالا تقبیر والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو اس کا بھی حکم نہیں دیا کہ جس چیز پر آپ کی قدرت نہیں ہے آپ وہ کریں مراد یہ کہ قرض لے کر بھی اللہ کی رامے دے دینا تو اللہ نے حکم نہیں دیا. اب حضرت فاروق رضی اللہ تعالی کا یہ کہنا کیوں تھا سرکار کی محبت میں سرکار کو پریشانی نہ ہو سرکار کو تنگی نہ ہو تکلیف نہ ہو لبھی پاک صلی اللہ علیہ کو لیکن یہ بات پسند نہ آئی اور چہرہ مبارکہ پر کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابی نے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیے مال کے سے آپ کو اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو تنگ چھوڑے گا یعنی آپ اتا کرتے رہے عرش کا مالک آپ کو اتا کرتا رہے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کی یہ بات سنی چہرہ مبارکہ کے اوپر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے اور خوشی کے ان آثار کے اندر ارشاد فرمایا بہادا امیر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کس چیز کا کہ جو آتا جائے اللہ کی رانی دیتے جائیں عطا فرماتے جائیں اور اگر پاس نہیں ہوئی ہے تو آنے والے کو منع نہ کیا جائے اسے بھی عطا کر دیا جائے لہذا امید تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور سرکار کی عطا کے کتنے حسین انداز تھے کیسے عطا فرماتے تھے حضرت معوز بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ نے فرمایا کہ سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک مرتبہ, ایک بڑے سپشت میں ایک مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں مجھے لے لی جو میں نے نظرانہ پیش کیا تھا سرکار نے قبول فرما دیا اور اس نظرانہ قبول کرنے کے بعد وہاں سونا اور چاندی رکھا ہوا تھا سرکار نے اس کی ایک مٹھی بھر کر میرے اس تھال کے اندر رکھ دیا دینے والا کھجورے پیش کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتا فرما رہے ہیں وہ جواب کے اندر سونا اور چاندی اتا فرما رہے ہیں مطلب کہ یہاں پر جو سرکار کو دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کوئی احسان نہیں یہ ان کی طرف سے کوئی جود و کرم نہیں بلکہ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ان کی اس عطا اس عطا نظرانے کو قبول فرما دیتے ہیں اور قبول فرما کر اس سے بڑھ کر جواب میں انہیں عطا فرما دیتے ہیں ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ سیرا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تبرانی شریف میں روایت ہے بہت ہی پیارا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکاری دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑا فروش جو کپڑے کی تجارت کرتا تھا کپڑے کے تاجر کے پاس تشریف لے گئے اور چار درہم کی ایک کمیز آپ نے اس سے خرید فرمائی چار درہم کی ایک کمیز وہ کمیز پہن کر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک انساری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفینی قمیزاً قساک اللہ من سیاب الجنہ یا رسول اللہ یہ کمیز مجھے اطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی کمیز اطا فرمائے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انساری صحابی کی عرض سنی آپ نے بلا تامل وہ کمیز اتار کر اس صحابی کو عطا فرما دی چار درم کی کمیز اس کے بعد سرکار کو عالم سلط علیہ وسلم دوبارہ اسی کپڑا بیچنے والے کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے ایک اور کمیز چار درم کی آپ نے خرید لی وہ پہن لی آپ نے سرکار علیہ وسلم کے پاس مجموعی طور پر دس درم تھے چار درم کی پہلے کمیز خریدی اور وہ انصاری نے مانگ لی اسے عطا فرما دی چار درم کی دوسری کمیز خریدنی آٹھ درم خرچ ہو گئے دو درم باقی وہ دو درم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے راستے کے اندر ایک لونڈی ایک باندھی کو دیکھا کہ رو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے اس نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں نے مجھے آٹا خریدنے کے لیے دو درم دیے تھے وہ مجھ سے مور ہو گئے اب میں مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گی تو گھر والے مجھے ماریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دو درہم باقی تھے سرکار نے اس کو عطا فرما دی اور فرمایا کہ اس کا آٹا خرید کر اپنے گھر لے جاؤ اس کے بعد جب سرکار نے دوبارہ اسے دیکھا وہ پھر رو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہوں اب تو دو در مل گئے اس نے کہا کہ اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی ہے اور مجھے تاخیر کی وجہ سے کہیں میرا مالک میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے مارے نا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں سرکار دعم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہاری سفارش کے لیے میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے اس کے بعد انہوں نے یارسول گھر والوں مسلمان کے گھر والوں نے ارض کیا یارسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کیسے تشریف لائے آپ نے ہمارے گھر کو منور کیا ہمارے گھر کو آپ نے رونق بخشی آپ کا ہمارے گھر میں آنا کیسا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچی ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے اس کی سفارش کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ تمہارے گھر آیا ہوں جب گھر والوں نے یہ سنا کہ اس بچی کی سفارش کرنے کے لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو مالک نے عرض کیا ماں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خود چل کر تشریف لے آئے ہیں اس کی وجہ سے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا اس کو آزاد کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھلائی اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اور اس کے بعد کرام کو ارشاد فرمایا کرام کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس باندھی کو آزادی بھی عطا فرما دی سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو عطا کہ جو ایک کمیز خریدی عطا کر دی مانگنے کے اوپر دو دن باقی بچے وہ بھی عطا فرما دیے اور پھر شفقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ بچی ہو رہی ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کے مالکوں کے ہاں جاتے ہیں تاکہ اس بچی کی سفارش کر دیں یہ شفقت بھی ہے عطا بھی ہے رحمت بھی ہے سرکار کا کرم بھی ہے اسی طرح کے اور کتنے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم نے عطا فرمانے کے اندر کبھی مغل نہ فرمایا کبھی کمی نہ فرمائی چنانچہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے لیے ایک چادر بنائی اس کے اوپر ایک قسم کی وہ خوبصورت ہاشی دار چادر تھی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور اس لیے بنا ہے کہ سرکار اس کو زیب تن فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بڑی پسند آئی آپ نے اس کو زیب تن فرمایا اب اس کو پہن کر جب مجلس میں تشریف لائے تو ایک آرابی کھڑا ہوا اور علف کرنے لگا یا رسول اللہ صدم رسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دے اللہ اکبر سرکاری دعم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر تشریف لے گئے وہ چادر طے کی دوسری چادر اوڑی اور جو چادر اس آرابی نے طلب کی تھی مانگی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی اور اب صحابہ چرام نے اس آرابی سے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی اور آپ کو بڑی محبت سے ملی تھی آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے زیب تر فرمایا لیکن تم نے وہ چادر مانگ دی. اس نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا میں نے تو اس چادر کو اس لیے مانگا تھا کہ یہ چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے اطہر سے چھڑی ہوئی چادر ہے جب میں مروں گا تو یہ چادر میرا کفن بنے گی اور اس چادر کی برکت سے اللہ از وجل میری مغفرت فرما دے گا چنانچہ جب اس صحابی کا وشال ہوا اس کا انتقال ہوا وہی چادر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے چھڑی ہوئی تھی اسی چادر کے اندر اس صحابی کو کسن دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اسے عطا فرما دی ایک اور مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فرمایا اللہ رکم انل اجودھ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر بخشش کرنے والا کون ہے سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہے فرمایا اللہ فرمایادم کر میں سب سے زیادہ جودو کرم کرنے والی میری ذات ہے شاعر نے کتنا پیارا یہاں پر ایک شیر کہا ہے سرکار سربرم کی اسی شان جودو عطا کے بارے میں کہا کہ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان جو عطا کے صدقے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار حمدی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ جود و کرم سے حصہِ وافر عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم